نہیں سنتیں پہلے تھے اس نے ذکر کی ہیں فرائض اب ہے سنتیں تہارت کی وضو کی سنتیں کرنے سے پہلے دس المس نومی جب دیدار ہونے والا کرنے والا, والا نیند سے ہاں نبی علیہ السلۃ السلام کا شکر کنسعل احد و نامی فلاں مسن جدو فل عنا جب بیدار ہو تم سے کوئی ایک نیند سے فلاں مسنا پسنا پس وہ ہاتھ ڈالے اپنا ہاتھ بختر میں جہاں تک اس کو دو لے تین مرتبہ فن نہ ہو بس وہ نہیں جاتا اس رات اتالے اس کے ہاتھ نے اعنال یادا اعنال یادا اور کیونکہ ہاتھ ہاں گزو کرنے کا آلہ ہے ہاتھ کے ساتھ ہی سارے آزاد ہونے ہیں نا ہم ہم تو سنت ہے البد اتو اس کو صاف کرنے سے ابتدا کرنا سنت ہے ہاتھ کو آلہ تطہیر کو صاف کرنے سے ابتدا کرنا سنو رسلی آب جی ہاں ادھر بدایا ہے مانا ایک ہی ہے ٹھیک ہے بدایا اور پھر بھی صحیح ہے سنو اید رسلی، اید؟ یہ جو دھونا ہے نا یہ رسک تک ہے کلائی تک صفائی میں اسی پر کفایت واقع ہونے کے کی وجہ سے کہ صفائی میں اسی پر ہی کفایت ہوتی ہے کالا رسمیت اللہ تعالیٰ باقی بعضوں کے ساتھ تو نہیں نا کچھ دھوتے دھونا تو ہی نہیں کفوں کے ساتھ ہے نا کالا رسمیت الحیح تعلیٰ اب دیکھو اس نے اس کو سنت کا ہے اور سنت قرار دینے کے لیے دلیل کیا پیش کی اب یہ تو منع ہے کہ ہاتھ نہ ڈالو دھوئے بغیر تو پھر دھونا کیا ہوا فرض کھڑے ہو جاؤ تیرہ منٹ لیٹ آئے تو یہ فرض بنتا ہے یعنی کہ ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالنا فرض ہے دھو کر ڈالنا فرض ہے دھوئے بغیر نہ ڈالنا تو کیا ہوا ہاںت کے آغاز میں اللہ کا نام لینا یہ بھی سنت ہے یسم اللہ جو اللہ کا نام لے لیتا اس کا وضو نہیں اب دیکھو یہ بھی فرض بنتی ہے بسم اللہ پڑھنا بھی کہ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو ہی نہیں تو سنت کے رہ جانے سے ایسا حکم لگتا ہے دلیل فرضیت کی اور نکال اسے کیا رہا ہے یہ اصل میں ان کا حال ہے حدیث کے ساتھ حدیث کے دشمن حدیث کو وہ حیثیت نہیں دیتے جو اس حدیث کی ہے اب دیکھو تعویل کرنے لگا ہے ہاں فضیلت کی نفی مراد ہے وہ کہتا ہے لا وضوہ سے مراد یعنی وہ وضو کامل نہیں کمال کی نفی ہے صحت کی نفی نہیں hmm. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ مستحب ہے بسم اللہ پڑھنا حالانکہ صحیح بات کیا یہ فرض ہے کتابیں سناتن اس کو اگرچہ اس کا نام اس نے کتاب میں سنت رکھا ہے قبل جائے مبتدیم جس کی یہ شرح ہے ہدایات ہاں لو جی کان کان کھڑے کر لو ہاں ہاں سنجا کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑ نہیں ہے اور اس کے بعد بھی بسم اللہ پڑ نہیں ہے یہی بات صحیح ہے استنجے سے پہلے اور بعد میں بسم اللہ اکل ویسو او پرن چڈو یار جہاں سبق کے اڈے دے رہو مئیں تو نواں بلو پرنٹ کھول کے گئے جا اینا کی چٹکارا بتھیرا جب آگے ٹرو بس بولیے مسواک کرنا یہ بھی کیا ہے سنت سنتیں ذکر کر رہا ہے نا بدھو کی سنتیں فقدی فقدی فقدی ہی بال کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر موازمت یعنی ہمیشہ ہی کرتے تھے اور جب مسواک نہیں ہوتی تھی تو انگلی کے ساتھ دانتوں کو رگڑتے تھے یو عالی جو کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنا مطلب جو کام مسواک سے لیتے تھے وہ پھر انگلی سے لیتے تھے آ کرے ٹھیک ہے نبی اسلام نے اس پر موازبت کی ہے اور جب مسواک نہ ہو تو وہ انگلی کے ساتھ مسواک کرے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا فعلیٰ کدالی نبی علیہ السلام بھی اسی طرح کرتے تھے انگلی کے ساتھ جب مسواق نہیں ہوتے تو یہ بھی ایسے ہی کرے بلاس اللہ صحیح بات یہ کہ یہ مستحب ہے یہ ایک بات اس نے ٹھیک کی ہے کہ مسواک مستحب ہے بلاس و اللہ یہ نہیں ہے ادھر چلو میرے والے نسخے میں ہے آگے پڑھیں شاہی اور یہ کرنا اور لاکھ و پانی چڑھانا یہ بھی کیا ہے ہاں کیونکہ ہمیشگی کے ساتھ کیا اب دیکھو اس نے بابا کیا کہ یہ کام ہمیشہ کیا کبھی بھی نہیں چھوڑا اور اس کا حکم بھی تو ہے مد مد وسطن شک وسطن سر استن شاق مدمزہ اور استنصار کا حکم ہے اور یہ اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ اس پر آپ نے دوام کیا موادبت کیا کبھی ترک نہیں کیا تو مطلب اس کے لیے قرینہ صارفہ بھی موجود ہے نہیں ہے اس کے اپنے بقول تو پھر یہ فرد ہوگا عمر کے لیے قرینہ صارفہ ہو تو مستحب ہوتا ہے اگر قرینہ صارفہ نہ ہو تو الامرو لجوب وجوب کے لیے ہوتا ہے ہاں ایک ہی چلو سے وسطن شکا من کفن واحدین ایک ہی چنلو کے ساتھ علی دردہ والی پہ روایت ٹھیک نہیں ہے وہ جو روایت ہے یوفرید المد وہ روایت صحیح ہے اور اس سے استدلال کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے استدلال ٹھیک نہیں بنتا کیونکہ اس میں فصل کا معنی لینے کے بجائے اگر یفردو افراد یعنی ایک ایک مرتبہ کرنا یہ مراد لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے چلو کی کفیل یہ ہے کہ نہیں کلی کرے تین مرتبہ نیا پانی لے کا پھر ناک میں پانی بھی اسی طرح یعنی پہلے تین مرتبہ کلی کر لے اس کے بعد تین مرتبہ پانی لے کے ناک میں چڑھائے یہ ہے کدالی کا حول ہاں اسی طرح حکایت کیا گیا ہے حکایت کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ہاں جی اور کانوں کا مسا کرنا یہ بھی سنت, سنت ہے اور سنت کیا ہے سر کے پانی کے ساتھ یعنی جس پانی کے ساتھ سر کا مسا کیا سنب ہے سنب اسی سے ہی کانوں کا مسا کرنا الگ پانی نہیں لینا شافی مطلب ہاں شافی کہتے ہیں کہ الگ الگ لینا ہے مراد ہے حکم کو بیان کرنا کہ جو حکم سر کا ہے وہی حکم کانوں کا ہے تو روح اسی حکم کہا تو پھر کان بھی اسی حکم ومسا میں شامل ہو گئے یہ خلقت بیان نہیں کی کہ تخلیق میں کان بھی سر کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود کیا ہے کانوں کا حکم بیان کرنا تو اگر کانوں کا حکم سر والا ہے تو پھر حکم تو سر کا کہ مسے کا بھی ہے تو کانوں کے بھی مسئلہ کا بھی حکم ہوا اور سی گئے امر کے ساتھ کتاب کا سیگائے امر ہے قرآن کا وم ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا کانوں کا مسا بھی فرض یہ تو پورا ساری نہیں مانتا کان کدھر سے مانے گا پھر ایک اور لطیفہ نکلتا ہے <تصفح> وہ یہ تین انگلیوں کی جگہ ان کے نزدیک سر کا مسا کر لیا جائے تو پورے سر کا جب من الراس تو پھر حضرت صاحب نے پف بنائی ہوئی ہو خراب ہونے کا خطرہ ہو تو وہ کیا کرے تین گلیاں کان پر لگا دے کیونکہ الودنان نے الراس مسا ہو گیا تاکہ ٹائر خراب نہ ہو ان کے موقف کے مطابق کیونکہ الودنان زنان الراس جب تک تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک کام گڑبڑی رہے گا ہاں ٹھیک ہے اور یہ بھی کیا ہے سنت ہے کیوں اس لیے کہ جبریل نے حکم دیا اب جبریل حکم کس کا لے کے آیا اللہ کا اور اللہ کا حکم فرض ہوتا ہے واجب ہوتا ہے مان رہا ہے کہ امر ہے اور کہہ کیا رہا ہے سنت ہے اور کرینا صارفہ ہے کوئی نہیں جائے لو نو گل اب یوسف کے نزدیک سنت ہے اور ابو نیفا کے نزدیک سنت بھی کوئی نہیں صرف جائز ہے جو کہ کر لگے تو بدھو خراب نہیں ہوگا محمد اللہ نے سننا تھا ایک مار الفردی کیونکہ سنت ہوتی ہے ایک الفرد فی محلی ہی فرد کو اس کے محل میں پورا کرنا یہ سنت ہوتی ہے وہ داخل الاسا بھی محل الفرد اور جو داڑھی کا اندرونی حصہ ہے یہ محل فرد نہیں ہے فرد کا محل نہیں فرد کا محل کیا ہے وج فیلو وجوہ اور وج اس نے کیا مانا ہے من قصاص شار الى اسفل ذخن اب من قصاص شعر الى اسفل ذخن جو ہے اس کو اس نے کیا قرار دیا وج اور مانا ہے کہ اس کا گسر کرنا فرد ہے تو داڑھی اسفل زخل سے کے اندر ہے کہ نہیں اور داڑی کا جو داخل ہے اندرونی سا یہ بھی اسفر دقل ہے کہ نہیں تو ادھر کہہ رہا ہے کہ یہ داخل محلِ فرد نہیں ہے الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں تو آپ اپنے دام میں سے اپنے ہی بات کو بھول گیا ہے یہاں تاکہ اور پھر اس نے وہاں کہا تھا لی انل مواجہ تھا تا ہل اس سے واقع ہوتا ہے تو داڑھی کا اندرون داخل بالوں کا اندرون وہ بھی تو نظر آتا ہے ہاں وہ زیادہ جہاں سے گھنے بال شروع ہو جاتے ہیں وہاں سے اگرچہ سے نظر نہیں آتا لیکن نظر قریب قریب آتا ہے جس کی داڑھی زیادہ گنی ہو اس کے تو اندر سے کافی کچھ داخل شعر نظر آتا ہے تو یہ مواجہ بھی ہے اس سے مواجہ بھی ہے اور تو ساسش شار الہ فن زقن کے درمیان بھی ہے چلو وقت ہو گیا وقت ہو گیا